حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا ایک اور اثر ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حضرت مقنہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور پھر ان سے کہا جب تک تم حجامہ نہ لگوا لوگے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شفا ہے